نحمده ونسليه ونسلمه على رسوله الكريم أهما بعد عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعزم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله لله العظيم. اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء پھر سب اشیا ملائکا پر پیش کر کے فرمایا تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلے والی آیت سے کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے ماس ایسے پہلے جو آیت تھی اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے یعنی ہم ان کو خلیفہ بنانے والے ہیں لیکن خلافت جب تک خلیفہ کو پورا علم اور مکمل علم نہ دے دیا جائے تو اس وقت تک خلافت انجام نہیں دی جا سکتی اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ بادشاہ کو اور سربراہ کو اپنی مملکت کی رعایا کے بارے میں کما حق حقو حالات کا علم نہ اس وقت تک وہ اپنے فرائض منصبی کما حق کو انجام نہیں دے سکتا لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مملکت کی رعایا کے سارے حالات کو جانے تو اس آیت میں اللہ تبارک مطالعہ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت عطا فرمائی اور ان کو جو خلافت کا اہل اور خلافت کے رعایت قرار دیا ہے ان کو تمام علوم سکھا دیے گئے اور اللہ کی طرف سے ان کو تمام علوم عطا فرما دیے گئے تو ایک تعلق پہلی والی آیت سے اس آیت کو اس طرح سے ہوا اور دوسرا تعلق پہلی والی آیت سے اس آیت کو اس طرح سے بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت سیرنا اعظم نبی زینہ والے حصد و تسلیم کو خلیفہ بنانے کی جب حکمت معلوم کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کا اجمالی طور پر یہ جواب دیا تھا کہ ان میں عالم و مالا کہ ہم وہ جانتے ہیں جب تم نہیں جانتے ہو اب اس آیت میں اس جواب کا مکمل طور پر بیان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے علامہ عربی میں علما کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ علم دینا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ذات و صفات اور اس کے علاوہ تمام ایمان سے متعلق علم ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی انہیں قطا فرما کیا تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عالم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور انہیں جب چھینک آئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور اسی الحمدللہ میں اللہ کی ذات اور صفات کا ذکر انہوں نے کیا اور پھر یہ مشہور بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو پڑھا بھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی وسلم کا علم تھا اور آپ جانتے تھے اور ان کی نبوت و رسالت کو بھی پہچانتے تھے اور دیکھیے ارش اللہی کی سات پر جو یہ کلمہ میں تیبہ لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے پڑھ لیا تھا اور یہ سارے امور وہ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آزم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا علم جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے آتا فرمایا جا چکا اچھا اب یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے سکھلائے کمال کمال ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم سیکھنا یہ بڑا عجیب و غریب کہ نہ تو آپ کسی مدرسے میں تشریف لے گئے اور نہ ہی جو ہے کسی استاد کی شاگردی قدمی پڑی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے الہام کے طور پر جو ہے یہ تمام علوم ان کو عطا فرمائے اور یہ ایسے ہی ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کوئی جو تعجب کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب نہ کسی مدرسے میں گئے نہ کسی استاد کی شادی اخلاق کی اور خود بخود یہ علوم انہوں نے سیکھ لی تو سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی زبان ایک نہیں کسی کی عربی ہے کسی کی جو ہے وہ سندھی ہے کسی کی پنجابی ہے کسی کی جو ہے وہ ہندی ہے کسی کی انگریزی ہے کسی کی فارسی ہے کسی کی فرانسیسی ہے کسی کی چ... چائن چائنی ہے کسی کی کچھ ہے کسی کی کچھ لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے اور تدفین ہو جاتی ہے تو قبر میں فرشتے سوال اس سے عربی ہی میں کرتے ہیں من رب کا ما کا ما فی حق حاضر رضول یہ عربی میں سوال جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں مسجد سے اس کی تدفین کے بعد اور قبل میں پہنچتے ہی اس کو ساری عربی آ جاتی ہے اور عربی ہی میں وہ جواب دے ہیں عربی ہی میں جواب دے ہیں تو آپ دیکھیے کہ عربی پڑھی نہیں لیکن کیسے کہ عربی اس کو آ گئی تو جب اس پر تعجب نہیں تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور پھر نبی عبان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں امام الحمدہ اور سردار رسول عالظام ہیں تو انہوں نے بغیر کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے کسی جی استاد کی شاگردی کیے بغیر تمام علوم جان دیے اور علم میں ماکانہ وغیرہ خون کے وہ عالم ہو گئے اور ان کو تمام جو ہے وہ علوم جو یعنی کائنات سے پہلے جو ہو چکے اور کائنات کے ہونے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا نہ صرف یہ بلکہ جو ہے جہنم اور دوزخ میں جو جانے والے ہیں اور جنت میں جو جانے والے ہیں کن کی نجات کب ہوگی اور کس کی نجات سب سے پہلے ہوگی اور کس کی نجات سب سے آخر میں ہوگی تو ان تمام باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب کچھ جان لیا تو اس میں کوئی تعجب کی اور حیرت کی بات نہیں ہے یہ ان حضرات کا مقام ہے اور یہ حضرات کا اعزاز ہے کہ یہی نہیں کہ حضرت عظم علیہ السلام نے بلکہ کسی اللہ کے نبی اور اللہ کے کسی رسول نے دنیا میں کسی دنیاوی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی کینہ اس استاد کا مرتبہ نبی سے بڑھ جاتا ہے استاد کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو نہیں سکتا اللہ رب العزت کے بعد اگر مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے انبیاء اور رسولان نظام کا ہے اور ان سب میں عظیم المرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے تو اس آئی میں اللہ تبارک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جو ہے نام سکھا دیے بہرحال یہاں پر جو ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور اس وقت میں جو ہے, وہ ہے جو ہے وہ کلمات پر جو ہے وہ آج کے درس کا جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ درس میں اسی آیت کے بارے میں مزید جو ہے وہارک مطالعہ سے دعا ہے کہ وہ قبول فرمائے واخر دعوانا پہلے جو درس ہوا تھا اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھی اور آج بھی اسی آئے کریمہ کے متعلق مزید کچھ باتیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی سائد م اللہ سبارک تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سے ادنا عادت و علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرمائے اور پھر ان تمام چیزوں کو ملال کے سامنے پیش کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں خبر دو اگر تم سچے ہو حضرت آدم علیہ السلام کا میں کلامی آدم ہے رکھا گیا یہ یا تو ادو متن سے بنن جس کے معنی آتے ہیں گندومی رنگ کے یا پھر یہ ادیم ان سے بنن جس کے معنی آتے ہیں ظاہری زمین کے حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر تیار ہوا وہ زمین کی ساری جگہوں کی مٹی سے تیار ہوا اور اس میں پانی بھی شامل کیا گیا اور اس میں جو ہے وہ ہوا بھی داخل ہوئی تو اس سے چونکہ آپ کا خمیر تیار ہوا تو اس لیے آپ کو آدم کہا جاتا ہے کہ آپ رنگ بھی گندگمی اور آپ جو ہے وہ ظاہر بھی ہیں تو اصل تو خاک ہے پانی جو ہے وہ تو صرف خمیر تیار کرنے کے لیے جو ہے شامل کیا گیا تھا اسی لیے جو ہے انسان زمین پر آباد ہے زمین پر رہتا ہے پانی میں نہیں رہتا اور نہ ہی جو ہے فدا میں رہتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو آدمی کہا جاتا ہے آدم والا تو قد آپ کا ساتھ ہاتھ تھا اور جن جنت میں سارے جنتیوں کا قرض ہے وہ یہی رہے گا اور جہنمیوں کے بارے میں تو ان کا کتنا بڑا قد ہوگا تو اس بات سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنمی کی جو داڑھ ہوگی وہ ایک بڑے پہاڑ کے جتنی ہوگی تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا قد کتنا بڑا کر دیا جائے گا جس پر اس پر عذاب کاری ہوگا اور عذاب اس کو جہنم کا سوچنا پڑے گا تو بہرحال یہاں پر یہ بیان سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جو ہے وہ چیزوں کا پتہ بتلایا ان کو ان کے نام سکھلائے ان کے نام کی تعلیم دی گئی تو صرف یہاں یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے صرف نام سکھلائے گئے نہیں بلکہ جو ہے ان چیزوں کے جہاں نام سکھلائے گئے ان کی حقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا اور جو ہے ان تمام چیزوں کی کیفیت ان کے حالات ان کے فوائد ان کے منافع تمام جو ہے ان سب سے حضرت اعظم علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا صرف نام سکھلا نے سکھلا دینے سے تو کوئی اتنی بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی اور جب حضرت اعظم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا اپنا خلیفہ بنایا تو خلیفہ کے لیے صرف اس حد تک کہ وہ صرف نام جانتا ہو ان چیزوں کے اور ان کی جو ہے وہ کیفیات ان کے حالات اور ان کے فوائد سے جو ہے وہ آگاہ نہ ہو تو یہ تو جو ہے کوئی زیادہ فائدے مند بات نہیں تو مقصود اصری تو صرف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ چیزوں کے نام سکھلائے گئے بلکہ ان کے استعمال کے طریقے ان کے جو ہے بنانے کے طریقے اور ان سے کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کس طرح سے ان سے مستفید ہوا جا سکتا ہے کس طرح سے ان سے نف حاصل کیا جا سکتا ہے یہ تمام کے تمام معاملات اور یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو سکھا یعنی ساری چیزوں کی تو آپ دیکھیے کہ کل فرمائے گئے تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شام کے بارے میں یہ ہے کہ اب باہ و حال اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کے عالم حضرت آزم علیہ السلام تھے ہر چیز کا علم اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب نے عطا فرمایا حضرت آزم علیہ السلام کی علمی اس قدر اسعد کے باوجود بھی آپ یہ سمجھیے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی و سلّم کے علم کے دریا کا ایک قطرہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم تھا سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علم کی وصعت قرآن کریم کی اس آئت سے ثابت ہوتی ہے تعالیٰ نے وہ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے نہ یہاں جو ہے ناموں کی قید ہے نہ یہاں جو ہے وہ چیزوں کی قید ہے بلکہ یہ فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھلا دیا بدلا دیا تو یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ علمی حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی چیزوں کا علم تھا تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان زبانوں کی ڈکشنریاں ان زبانوں کی کتنی لغات ہیں ایک چیز کے نام کو آپ لے لیں مثال کے طور پر جو ہے وہ فانی کو آپ لے لیں کہ اردو میں جو ہے فانی کہا جاتا ہے اور عربی میں جو ہے وہ ما کہا جاتا ہے ماں اور انگریزی میں واٹر کہا جاتا ہے اسی طرح سے آپ الحاظ خیال ہر زبان میں دیکھیں تو اس کا لفظ جو ہے وہ علی ہے اس کی اور اس کا نام علی ہے ہندی میں اس کو جل کہا جاتا ہے تو اس طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے حروف جدا کا ہر زبان میں جو ہے وہ حروف اور نقوش علی گا ہے اور اسی طرح سے پھر ان کے لکھنے کا طریقہ جدا گانا ہے تو آپ کسی ایک لفظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے یعنی لاکھوں جو ہے یعنی فروغ و نقوش اور طرز رسم وہ جدا گانا ہوگا یہ تو ایک بات ہوئی اب اگر جو ہے یعنی پانی کی کیفیات پانی کے جو ہے فوائد و منافع ٹھنڈے پانی کا فائدہ کچھ اور ہے گرم پانی کا فائدہ کچھ اور ہے پھر جو ہے اسی برتاج کر تو آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے یعنی پانی کے بارے میں ہی کتنی جو ہے وہ معلومات ہیں تو ہر جو ہے چیز کا علم علیحدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اور ان کا نام ان کی کیفیت حضرت عالم علیہ السلام کو عطا فرمائے حضرت عالم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے تفاضر میں لکھا ہے کہ سات لاکھ زبانیں جانتے تھے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت عالم علیہ السلام کے وسط علم کا تو پھر جو نبی المبیاں ہیں جو امام المسلیم ہے سرکار دور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے علوم کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے علم کا کوئی جو ہے یہ بدلا سکتا ہے کہ ان کا علم کتنا تھا یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علوم ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے واقف نہیں اور نہیں بتلا سکتے تو پھر جو ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وسط علمی کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علم جو ہے کیا بیان کر سکتا ہے ایک ہزار تو پیشے جانتے تھے حضرت اعظم علیہ السلام ایک ہزار پیشوں کا علم تھا حضرت اعظم علیہ السلام کو لیکن آپ نے جو پیشہ اختیار فرمایا وہ کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کرنا آپ کھیتی باڑی کرتے تھے ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا حضرت نو علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بنایا کرتے تھے جسے جال کہا جاتا ہے کارپینٹر جسے آپ کہتے ہیں بڑھئی جسے آپ کہتے ہیں اور حضرت ادریس والے اسلام کپڑے سیتے تھے حضرت داود علیہ السلام زرا بناتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھیلے وغیرہ بناتے تھے حضرت موس علیہ السلام حضرت شعائب علیہ السلام اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک عمل تھا وہ بکری چلانا تھا آپ ان تمام حضرات نے بکریاں چلائی ہیں تو بکری رکھنا بکری چلانا یہ سنت انبیاء ہے یہ سمجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بہرحال کی سنت کا بھی جواب جو وہ حاصل ہو جاتا ہے تو فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک نے تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا تمام چیزوں کا علم جو ہے سکھرایا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ثم مع پھر جو ہے ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اس جملے سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عالم علیہ السلام کو صرف غائبانہ ہی چیزوں کا علم نہیں گئے تھا اگر غائبانہ ہوتا تو پھر پیش کرنے کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں دکھلائی گئی اور ان کو یہ سب کچھ بتلایا گیا اور پھر جو چیزیں محسوس ہو سکتی تھی جو چیزیں جنہیں دیکھ لی جا سکتی تھی ان چیزوں کو تو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا تو رحم ال تم اے فرشتو تم چیزوں کے بارے میں جو مرتبہ ہے وہ علم سے بہت کم درجے کا ہوتا ہے علم کا درجہ جو ہے وہ خبر سے بہت دوبارہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ سنایا گیا کہ ام تو اے فرشتو تم ان چیزوں کے بارے میں تمام معلومات تو کیا رکھتے ہو گے ان تمام چیزوں کے بارے میں تمہیں جو ہے ان کا حال تو کیا معلوم ہوگا اور ان چیزوں کا علم تو تمہیں کیا ہوگا تو کم از کم جو ہے تم ان چیزوں کی خبر ہی دے دو حالات تو تمہیں نہیں معلوم ہے تم جو ہے ان چیزوں کے بارے میں خبر ہی دو بتلائی ہی دو امبی انہیں بھی اثر آئی ہاں ان چیزوں اچھا پھر آپ دیکھیے یہاں کی اس اعلیٰ سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعلی نے جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کا مفہوم یہ بھی جو ہے نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں موجود تھیں اس وقت صرف انہیں چیزوں کو پیش کیا نہیں بلکہ قیامت تک جو چیزیں ایجاد ہونے والی تھیں جو چیزیں موجود ہونے والی تھیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی ان کو دکھلایا جس میں آپ دیکھیں کہ ایک گمانہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے اب یہ ٹیلیفون ہے واقعیٹ ہے اور اسی طرح سے ہوائی جہاز ہے ریلوے ہے اسی طرح سے اب جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کوئی چیزیں ایجاد نہیں کی جائیں گی بلکہ نہ آگے چل کر کیا کیا چیزیں ایجاد ہوتی ہیں آرا ہم نے یہ ثابت کر دیا یہ بتا دیا کہ ساری چیزیں جو قیامت تک جو بننے والی تھی موجود ہونے والی تھی جن کا جن کی جو ایجاد کی جانے والی تھی وہ سب کے سب فرشتوں کے سامنے پیش کی تو ان کے ان کے اس کے بعد صرف فرمایا کہ اب تم مجھے بتلاؤ کہ یہ کیا ہے نام بی بی کن کن کہ تم ان چیزوں کے بارے میں بتلاؤ اگر تم سچے ہو فرشتوں نے جو کہا تھا وہ بات تو سچ تھی فرشتوں نے یہ کہا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے کو تو زمین میں خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا دنگا فساد جھگڑا کرے گا خون بہائے گا فرشتوں کی بات تو سچی تھی دیکھنے کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے خون بھی بڑھ رہا ہے فساد اور جھگڑا بھی پیدا ہو رہا ہے تو یہ بات تو فرشتوں کی سچی تھی بات دراصل یہاں پر جو قرآن یہ نہیں لیا جا سکتا کہ فرشتے سچے نہیں تھے فرشتے فرشتے سچے ضرور تھے یقیناً وہ سچے تھے با، یہ بات اس لیے کہی گئی کہ فرشتوں نے جو اس بات سے جو مفہوم کیا نا اس میں انہوں نے غلطی کی مفہوم یہ غلط کیا تھا کہ انہوں نے حضرت آزم علیہ السلام کے خلیفہ مقرر کیے جانے پر تو انہوں نے یہ کہا کہ زمین پر فساد مچائے گا اور انگریزی کرے گا تو ان کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ خلیفہ بننے کا مستحق اور حقدار وہ ہے کہ جو عابد ہو اور معصوم ہو فرشتے عابد تھے فرشتے معصوم تھے تو اس لیے انہوں نے اس بات سے یہ مخبو مختص کر لیا تھا کہ خلی خلافت کا حقدار عابد عبادت گزار اور معصوم ہوتا ہے تو جو گناہ کرے جو جنائم کرے اور جو اس طرح کے فساد کرے تو اور معصوم بھی نہ ہو خطاکار ہو گناہ کرنے والا ہو تو وہ خلافت کا حقدار نہیں فرشتوں نے یہ جو مخووم اخذ کیا اس میں غلطی کی انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالی یہی جو ہے یعنی ظاہر فرمانا چاہ رہا ہے کہ فرشتوں تم جو یہ کہتے ہو کہ خلافت کا حقدار وہ ہوتا ہے کہ جو یعنی عابد ہو اور گناہ نہ ہو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو تو یہ تمہاری جو ہے غلط فہمی ہے تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے تو ان اشیاء کو پیش کر کر اللہ سب و تعالی, تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ جب تمہیں جو ہے ان چیزوں کا ہی علم نہیں اور ان چیزوں کے بارے میں ان کے حالات ہی سے تمہیں جو ہے وہ خبر نہیں ہے تو پھر جو تم کہتے خلافت کے حقدار بن سکتے ہو خلافت کے حقدار بننے کے لیے تو رعایت کی خبر بھی رکھنا ضروری ہے تمہیں تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں خبر ہے تو پھر کہہ دے تم جنہیں خلافت کے حلدار اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہو ایک بات تو یہ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس اور تحلیم اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پورے طور پر جو ہے حمد و شرح اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم پورے طور پر قہو جو ہے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں تو پہلے تم یہ بتلاؤ کہ ان چیزوں کے بارے میں تمہیں کیا خبر ہے تو جب تمہیں ان چیزوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں تو اللہ تبارک مطالعہ کی ذات و صفات تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہے اللہ تبارک مطالعہ کی ذات تو ایک ہے وہ وحد اللہ شریک ہے تو تمہیں تو جو ہے ان چیزوں کے بارے ہی میں جو ہے وہ معلوم نہیں ہے جائے کہ پورے طور پر اس کی ساری سفار کے بارے میں تمہیں علم ہو اچھا دو پھر دوسری چیز یہ کہ تمہیں تو اللہ تبارک مطالعہ کی ساری نعمتوں کی بھی خبر نہیں ہے تو اللہ کی پورے طور پر تعریف اور اللہ کا شکر تو وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کی ساری نعمتوں سے باخبر ہو ساری چیزوں سے باخبر ہو हो افاروں سے باخبر ہو تو تمہیں تو صرف کنی چیزوں کا نہیں پتا تو تم جو ہے پورے طور پر کیسے جو ہے اس کی تعریف اور کیسے جو ہے اس کا شکر جو ہے وہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہو کہ ہم نے پوری تعریف کروا دی اللہ کی پوری نعبتوں کی شکر کا ہم نے جو ہے وہ انجام دے دیا اور اس کی ساری نیوتوں کا ہم نے شکر ادا کر دیا تو تم کیسے یہ سمجھ اس لیے جو ہے یہ فرمایا گیا کہ ہم بھی اور تم مجھے جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں تم بتلاؤ اگر تم سچے ہو تو یہ اس سے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ اور جو ہے وہ فرشتے سچے نہیں تھے نہیں فرشتے سچے تھے انہوں نے جو مطلب بحث کیا تھا اس میں جو ہے ان سے چوک ہوئی اسی کا اسی کو دور کرنے کے لیے اور اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی سمجھو عنایت فرمائے واپس